اور دو ہزار انیس ماہ جولائی کی سترویں تاریخ ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل میں جاری ہے تیسری فصل کا دوسرا نقطہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قابیل اور حابیل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی اس کا تسلسل آج بھی مختلف الفاظ مختلف افعال کے ساتھ جاری ہے لیکن حقیقت ایک ہی ہے بنیاد ایک ہی ہے اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کی کیا دعوت تھی اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کیں اور ان کے متبعین اور ان کا ساتھ دینے والوں کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے ان کی جو دعوت تھی آج بھی اہل حق کی وہی دعوت ہے اور ان کے مخالف جو تھے آج بھی اسی طریقے سے اسی ترتیب سے مسلمانوں کو دھمکانے اور ان کو ڈرانے اور ان کو مغلوب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس سلسلے میں استاذ محترم نے امبیائی کرام علیہ مسلاط وسلام کے واقعات قرآن کریم سے مختصر مختصر بطور اشارات ہمیں بیان کیے ہیں اس سلسلے میں استاد محترم نے امبیائی کرام علیہ السلام وسلام اجمعین کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں سلام اول رسول فقط صبر خراب الفسن و جزا دہم ادم نوح علیہ سلاۃ وسلام جو کہ اولین پیغمبر ہیں انہوں نے اپنی قوم کی اذیتوں اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف پر تقریباً ایک ہزار سال تک صبر کیا ولقدار سلان علاقوں میں فلب صفیم الفسنۃ اللہ خمسین عامہ ساڑھے نو سو سال نو علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اللہ اکبر لیکن قوم کیا کرتی تھی مسلسل نوح علیہ سلاۃ وسلام کو دھمکاتی تھی سورت شعرا کی آیت نمبر 116 میں مذکور ہے میں مزکور ہے قالم تنتہیا نوح الکون نوح علیہ سلاۃ وسلام کی قوم نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ نوح اگر آپ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے تو آپ سنسار کر دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا تصور فرمائی میرے بھائیوں ذرا تصور فرمائی پیغمبروں کے ساتھ بدماش اور بد کردار قوموں کا یہ رویہ اور طرز عمل تھا وہاں الاقوم ابراہیم علیہ السلام یقین ابل امبیا اور یہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی قوم کو ذرا دیکھیے جو کہ پیغمبروں کے باپ ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو یوں دھمکاتے ہیں سورت العال کی آیت نمبر چوبیس میں مذکور ہے فما کانا جواب قومی اللہ ان قالو ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا اختلو ہُوا ہر رقوف انجا ہوں قتل کر ڈالو اسے یعنی ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے او حرقو یا انہیں آگ میں جلا ڈالو فنجا اللہ من النار پس اللہ تعالی نے انہیں آگ سے نجات دی۔ ان فی ذلک لایات لقومی یؤمنون حتى کہ ان کے والد نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا سورہ مریم کی آیت نمبر 46 قال اراغب انت عن الهيتي یا ابراهيم کہ ابراہیم تم میرے خدا سے منہ مو موڑتے ہو ل علم تنتہ اگر تم اس کردار سے باز نہ آئے لمن تو میں تمہیں سنگسار کر ڈالوں گا اللہ وق اپنے بیٹے کو حق پر ہونے کی وجہ سے کس طرح دھمکا رہا ہے اور آپ ذرا شعیب علیہ السلاۃ وسلام کی قوم کو دیکھیے وہ کس طرح انہیں اور ان کے متبعین کو دھمکاتے ہیں صورت العراف کی آیت نمبر اٹھاسی میں ہے قالل ملادین استقبر قومی ان کی قوم کے متکبر اکابرین نے کہا لنکھ رجن کے شعیب الدین عمن من ان کہ کے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے جلا کر ڈالیں گے باہر نکال دیں گے اولت اود انفی ملتینا یا پھر یہ کہ آپ ہماری ملت میں اور ہماری قوم میں اور ہمارے طور طریقوں میں واپس آؤ گے الاول اوکنہ کارہین تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم نہ چاہیں تب بھی کیا تم زبردستی ہمیں کفر کی طرف لوٹاؤ گے کیا بزور قوت بزور طاقت تم ہمیں کافر بناؤ گے سورہ ہود کی آیت نمبر اکانوے میں ان کی قوم نے جو دھمکی دی تھی اس کا مزید واقعہ مذکور ہے قالو یا شعیبان کیفیرماں تقولو انہوں نے کہا کہ شعائب علیہ السلام یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا ہم ان میں سے بہت ساری باتوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں و انا لن را کفینا اور ہم تو آپ کو ہمارے درمیان کمزور پاتے ہیں ولا رحت رجمنا کا امان تعلیم عزیز اگر آپ کے یہ ساتھی نہ ہوتے تو ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے اور آپ تو ہمارے اوپر کوئی غالب تو ہے نہیں یعنی آپ کی کوئی طاقت ہے نہیں آپ لگے ہوئے ہمیں کبھی کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کریں اور کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں آپ ہماری ڈیموکریسی اور ہماری جمہوریت پر حملہ آور ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کالو یا شعائب اصلاۃ کا تمر کا انت رکا مایا کہ شعائب آپ کی یہ نمازیں آپ کی یہ عبادتیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی راہ کو چھوڑ دیں اور انف عالفی اموالی نامانشا یا ہم اپنی مال و دولت میں جو چاہے کریں یعنی آپ جمہوریت سے ہمیں روکتے ہیں آزادی سے روکتے ہیں اور لط علیہ السلاۃ وسلام کی قوم نے کیا کہا صورت النمل کی آیت نمبر چھپن میں مذکور ہے فماکانا جواب قومی خالو اخرجو علطم خریتی قوم ان کی قوم کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ لوت علیہ السلام کے خاندان کو اپنی بستی سے جلا وطن کر ڈالو نکال دو انہیں ان سوئیت ہرون یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں ناؤد باللہ آپ ذرا تصور کریں یہاں پر لوت علیہ السلاۃ وسلام جس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے وہ کتنی عظیم دعوت تھی اور جس کام سے وہ روکتے تھے نعوذ باللہ لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ مردوں کا مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا یہ تو ایک ایسا گندا کام ہے کہ اسے جانور تک نہیں کرتے اس کام سے اس گندگی سے روکنے پر لوت آلے اصلاط و پر جو تان و کی جا رہی ہے ذرا تصور فرمائیے ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے جاؤ اپنا کام کرو نوح علیہ السلام کو ذرا دیکھیے ساڑھے نو سو سال انہوں نے دعوت دی اور ہم ساڑھے نو منٹ بھی کسی کو دعوت نہیں دیتے اور نوح علیہ السلاۃ اسلام کی بدوائیں کرتے پھرتے ہیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمیں پیغمبروں کی دعوتوں کو آپ دیکھیں اور ان کا صبر دیکھیں اور ان پر آنے والی آزمائشوں کو دیکھیں یہ لوت علیہ السلاط وسلام پر جو آزمائش آئی ہے اور جو تانا ان کی قوم ان کو دے رہی ہے آپ دیکھیں انہم نہ یتطہرون کہ کے یہ دیکھیں بڑے مولوی بنے پھرتے ہیں بڑے پاک بنے پھرتے ہیں حتیٰ مصعل سلاۃ وسلام تشریف لائے قرآن کریم نے ہمیں ان کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ سنایا ہے فرعون کی قوم کے ساتھ جو مساسلا سلام کی ایک طویل کشمکش جاری رہی قرآن کریم نے ہمیں یہ سب کچھ سنایا ہے اس کشمکش کی اصل بنیاد کیا تھی اصل مشکل کیا تھی اللہ جل جلالہ اس بنیادی مشکل کو سورة الشعارہ کی آیت نمبر 29 میں یوں فرماتے ہیں قَالَ لَيْنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِ فیرعون نے کہا کہ اگر تُو نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے کہ اگر تُو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ کہا میرے علاوہ کسی اور کو حاکم تو نے مانا کمن الحمس تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا یہ بات آپ سب پر واضح ہے کہ فرعون نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں میں خالق ہوں مالک ہوں رازق ہوں یہ اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو انسان کہتا تھا نا اس نے اور اس کی قوم نے یہی کہا تھا ان امین البشرعینی کہ ہم جیسے انسانوں پر ہم ایمان لے آئے تو فرآن اپنے آپ کو انسان ہی کہا کرتا تھا تو رہی یہ بات کہ اس نے یہ کہا انا رب کمل کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو بمانا حاکم ہے اصل مشکل اور جھگڑے کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی حاکمیت تھی فرعون نے موسعیہ علیہ السلام کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کی حاکمیت قبول کرو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اور صورت العراف کی آیت نمبر 127 میں مذکور ہے وکال من قومی فرعون فرعونیوں کے اکابرین نے کہا در موسا وقع تک فراون کو مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ موسا کو علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو یوں آزاد چھوڑے دیتے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو چھوڑ دے یہ آزادی ان کو نہ دیں یہ جمہوریت والے جو ہیں دن رات آزادی کے راگ الاپتے رہتے ہیں یہ وہی فرعون کی اولاد ہیں ان کی جو آزادی ہے نا یہ وہی فرعون کی آزادی ہے کہ جمہوریت میں رہ کر جتنا بھی شور مچاؤ جتنے بھی ٹائر جلاؤ اور جتنی بھی سڑکوں کو کالا کرو اور جتنے بھی اپنی جوتیوں کو چٹخاؤ کوئی بات نہیں ہے لیکن توحید کی بات اگر کرو توحید الحاکمیہ کی بات اگر کرو جس طرح اللہ کے سامنے مسجد میں جا کر آپ عبادت کرتے ہیں اسی طرح پارلیمنٹ میں قانون اور آئین میں بھی اللہ تعالی کی توحید کی بات اگر آپ کریں تو یہی وہ فرعون کی بات ہے کالسن قطل تو فراون نے کہا اے میرے پارلیمنٹ والوں پریشان مت ہونا ہم ان قریب ان کے بچوں کو قتل کر ڈالیں گے ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے خدمت کے لیے بے عزت کرنے کے لیے وہ اناف وقم اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں میرے دوستو میرے عزیز بھائی بہنوں قرآن کریم جو ہمیں سمجھا رہا ہے آج بھی وہی حالات ہیں حالات وہی ہیں واقعات وہی ہیں کردار بدل گئے ہیں شکلیں بدل گئی ہیں بس اور کچھ فرق نہیں ہے وہی توحید کی دعوت ہے اور اہل توحید ہیں اور وہی شرک کی مخالفت ہے اور مشرقین ہے اللہ تعالی ہمیں اس توحید کی دعوت پر ثابت قدم فرمائے اور مشرقین کو تباہ و برباد فرما کر اپنی حاکمیت اعلی کو قائم فرمانے کے لیے ہماری جانوں کو اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کو قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد ولی علی و صحابی اجمائن